نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه وعلى آله واصحابه وأزواجه وذريهته أجمعين أما بعد فوض بالله من السلطان واجه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكره أو أنسى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ذنكا ونحره يوم القيامة عما قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تمسا صدق الله العزيزي اور اب شالی صدری و یسریلی امری رب العدم آرام دہ زندگی عربی میں جسے الحیات سعیدہ خوشیوں سے بھری زندگی کہتے سعادت والی زندگی ہر انسان کا متمح نظر ہے اس کا ٹارگیٹ ہے اور ہر آدمی نے اپنے ذہن اور تصور کے مطابق اس کا ایک سا بنایا ہوا ہے اس کا ایک بلو پرنٹ ہے جو اس انسان کے ذہن کے اندر ہے اور ساری زندگی اس کے حصول میں دوڑتا رہتا ہے اگر وہ ہملا نہ ہو تو اتنی لمبی زندگی کیسے گزرتی شاعر استاد وجدی کا ایک شیر ہے کہتے ہیں بقدر پیمانہ اتخیل شرور ہر آدمی میں ہے خود ہی کا بقدر پیمانہ تخیل امیجنیشن جو ہے وہ اپنی اپنی ہے اس کا رینج کتنا ہے کسی کا صرف یہ ہے کہ مجھے ایک سجوکی مل جائے کسی کا یہ ہے کہ میرا بس مکان پکا بن جائے کسی کا یہ ہے کہ پچاس ہزار لاکھ روپیہ میرے پاس ہو جائے چھوٹی سی دکان ڈال کے وطن میں بیٹھ جاؤں گا کسی کا یہ ہے کہ جی پلازا بن جائے کسی کا یہ ہے جی فیکٹری لگ جائے وہ اپنا اپنا ایک تخیل ہے میجینیشن ہے کسی نے کہاں کمان ڈالی ہوئی ہے باقرے پیمانہ یہ تخیل سرور ہر آدمی میں ہے خودی کا گڑ نہ ہو یہ فریب پہ ہم فریب ہے ایک سراب ہے جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں ضروری نہیں مل جائے گر نہ ہو گئے فریبے پہن تو دم نکل جائے آدمی کا بال بچہ ماں باپ بہن بھائی دوست یار گلی محلے اپنے چھوڑ کے یہاں پر دیش میں دم نہ نکل جائے بندے کیوں بیٹھا ہوا کہیں کنسنٹریٹ کر کے بیٹھا ہوا بس اتنے پیسے رہ گئے تھوڑے سے میں بس اتنی منزل رہ گئی یہ اسی آرام دے زندگی کی خاطر دبئی والے دبئی آئے ہیں لندن والے لندن چلے گئے کوئی جاپان چلا گئے کوئی کنیڈا چلا گئے تلاش کس چیز کی کیوں چھوڑے ماں باپ کیوں چھوڑا علاقہ اپنا وطن کسی کو پیارا نہیں چاہے وہاں بجلی ہو یا نہ پانی ہو یا نہ لیکن جب جہاں سے چھٹی جاتا اس کے چہرے کا نور دیکھتے ہیں آپ خوشیاں اس کی دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنے علاقے سے محبت پھر اس کو قربان کیوں کیا ہوا کیوں چھوڑا ہوا بچوں کے فوٹو جو ہے وہ ٹیکسی میں لگے ہوئے ہیں سامنے دیکھ کے گزارا کر رہے ہیں ان سے بھاگا ہوا کیوں ہے صرف فوٹو کا گزارا کیوں کر رہے کوئی تخب ہے اندر ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا کس لیے یہ ہو جائے گا تو میری بھی زندگی سوکھی گزر جائے گی میرے بچوں کو بھی سوکھی گزر جائے گی میری زندگی بھی آرام دہ ہوگی بچوں کو بھی آرام دہ ہو جائے گی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ ایسا پرمانٹ بندوبست ہو جائے ان کی انکم کا کہ میں مر بھی جاؤں تو انہیں دو چار دس ہزار روپیہ مہینے کا ملتا رہے میں میرے بچے پڑھ جائے سے ہی کوئی آگے نوکری لگ جائیں یا کچھ نہ کچھ سوچ کے آدمی اپنا مطلب چھوڑ کے نکلا کوئی کس طرف نکل جائے کوئی کس طرف نکلے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ شہادت ملتی ہے یا نہیں ملتی جس آرام کی خاطر ہم سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں وہ ہمیں ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا یا اولتی مصیبتیں آتی ہیں لیکن بہرحال بندے کی نیت یہ ہے کہ حیات سائیڈہ خوش بختی کی زندگی آرام دہ زندگی اس کی ہو جائے اس کے لیے ظاہرہ پرانے حکیم کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے انسان کا عروج و زوال انسان کی روحانی بیماریاں انسان کی بدنی بیماریاں انسان کی سائکی انسان کی سوچ انسان کا ٹارگیٹ اس کا حدف ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے جو اس کے لیے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اس کا مینوئل جب پڑھتے ہیں وہ گاڑی کا ہو یا کسی اور تو اس میں نسا ہوتا ہے یہ یہ چیزیں اس کو نقصان دیتے ہیں یہ یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو وہ ٹھیک رہیں گے دوائی بھی ملتی ہے اور کہا جاتا ہے جی یہاں تک ہے ورنہ اوور ڈوز ہو جائے گی اور اس کا علاج یا نہ اوور ڈوز ہو جائے اس کے سائڈ افیکٹ یہ ہے انسان موضوع ہے اس کتاب کا اور انسان کا نفع نقصان اور اس کی زندگی ہی اس کا موضوع اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ خوشی کی زندگی یا خوشبختی کی زندگی یا وہ سعادت کی زندگی یا وہ اطمینان اور سکون کی زندگی جو انسان کا مت نظر ہے کیسے ملتی ہم ایسے ہر آدمی کسی میں کسی حالت سے دو چار ہوتے یا صحت مند ہوتا ہے یا پھر بیمار ہوتا ہے. یا نعمت مل رہی ہوتی ہے یا نعمت چھینی جا رہی ہوتی ہے. یا کچھ آ رہا ہوتا ہے یا کچھ جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی صورت حال ہے دری حالات یا ہم سے کچھ چھن جاتا ہے یا ہم کو کچھ مل جاتا ہے یہ جو مل جانے والی بات ہے دنیا کی ہر چیز فانی ہے یہاں کا سکھ بھی فانی ہے خوشی ملتی ہے اور چند لمے کے بعد وہ ڈوبنے کی طرف پھٹ جاتی ہے انسان کے ہاتھ اور اسی کے اندر سے دکھ نکلتا بچہ پیدا ہوا خوشیاں مٹھائی بانٹی دھون دھڑکا کیا وہی بچہ بلبلے کی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے مر جاتا ہے پھر وہ غم بن جاتا ہے صبح خوشی تھی شام کو غم جاب ملتا ہے کافیاں بانٹتا ہے جاب چلا جاتا ہے لسٹ میں نام آ جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے صبح خوشی تھی شام کو وہی غم بن گیا اور بے ساری چیزیں لائس ملا خوشی سے ناچتا پھرتا ہے بندہ مار دیا جیل میں ٹکرے مارتا لائسنس کیوں لیا مخالفہ آ گیا ہے بخار چڑھ جاتا ہے لائسنس نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا کہ ہر غم خوشی کی شکل میں ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے اور زیادہ دیر رہتا نہیں یہ قدرتی بات ہے جب آدمی کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے کہتا ہے بس مجھے خوشی مل گئی اچھی میری مراد پوری ہو گئی سال دو سال ڈھائی سال تین سال اس کے بعد چکی چل پڑتی ہے پھر سکول ہے پھر ٹیوشن ہے پھر فیس ہے پھر پلاں ہے بڈی اس کا مکان بنانا ہے اب اب اس کا بھی کچھ سوچنا ہے تو اب وہ خوشی پیچھے ہو گئی اور اس کا مستقبل سامنے آ گیا پہلے صرف اپنا مستقبل تھا جو بچے کا بھی ساتھ دیا دو سبجیکٹ چار دن خوشی ہوتی ہے لائسنس کی سامنے والی جیب میں آدمی رکھتا ہے اس کے بعد لائسنس گھر بھول گئے کیوں بھول گئے اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پیچھے چلا گیا نا ٹاپ پرائورٹی پہ نہیں رہا بھی. جو بھی چیز ملتی ہے وقت کی خوشی ہوتی ہے جاب ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے بعد آستہ آستہ روٹین کا کام بن جاتا ہے خوشی نہیں رہتی اس کے ساتھ خوشی دائمی خوشی صرف آخرت کی خوشی ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اس کی خوشی کبھی ظاہر نہیں ہوگی اور تم کبھی بھی اس سے دور نہیں ہونا دنیا کی خوشی جو ہے وہ آج پہ جاتے بندے دوڑ دور کے گاڑی پہ چڑھتے پھر رستے میں لڑائی مار کٹائی سے بھرپور ریاض سے آگے شروع ہو جاتا ہے کام تنگ آ جاتے سفر کر کر کے بیٹھ بیٹھے مکے جانا ہے جی وہ نبی کا دیار دیکھنا ہے جی پھر وہاں سے واپسی کے لیے لڑائی شروع ہو جاتی ہے کوئی کہتا تین دن رہنا کوئی کہتا آٹھ دن رہنا کوئی کافلا اس سے بچا ہوا نہیں ہر کافلے میں وہ تین اور پانچ اور آٹھ دن کا وہ چکر ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے پہلے بڑی حسرتیں گنوائی جاتی ہیں کہ وہ پوچھ کے آقا سے اے حاجی ہو تم آنا عشرت کو ڈرے کا باپ بلائیں گے جب عشرت وہاں پہنچ جاتا تو عشرت کہتا, تو عشرت کہتا تو یہاں سے بھاگنا ہے پہ لڑائی ہوتی کوئی بھی خوشی جانتی ڈائنی اونچ مائل میں زوال ہے سیلز آپ کے مر رہے ہیں وہ خوشی اپنے پہلے فیز میں مر جاتی ہے اگلے جو سیلز کو ملتی ہے تو وہ سیکنڈ ہینڈ ہوتی فرسٹ ہینڈ وہ جو پہلے آپ کے سیلز تھے برین سیلز ان کو ملی اس کے بعد جب وہ مرتے ہیں تو اگلے کو دے جاتے ہیں کافی اس کی اگلے کے پاس تو کافی ہے اصل والے تو مر گئے خوشی دب جاتی ہے وہ والے جب اگلے को देते تو تھرڈ ہینڈ ہو گئی ہے اب سیکنڈ ہینڈ بھی نہیں رہی ہے اس طرح آستہ آستہ خوشی کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی وہ جو فرسٹ ہینڈ آ جاتی ہے وہی سامنے ڈسپلے ہوتی ہے کوئی بھی خبر ہے دنیا کی دیکھ لیں آپ بڑے سے بڑا آسا دوڑ خبروں میں رہے گا ہیڈ لائنس میں اس کے بعد وہ پیچھے چلا جائے گا تو نئی ہیڈ لائن آ تو میں نے ارد کیا کہ ہم کسی نہ کسی حال سے دوچار ہوتے ہیں یا ہم پر انعام ہو رہا ہوتا ہے کچھ مل رہا ہوتا ہے یا ہم سے کچھ نہ کچھ جا رہا ہوتا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرمایا فرمایا آج آپ بن لیں امر المن مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور حدیث کے آخر میں فرمایا یہ سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں کرتے ان انابت حسرا اگر اس پر خوشی آئے سراہ سرور یہ سرور کی جمع ہے سراہ ان اصابت حسرا شا شکر کرتا ہے مومن کو خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور شکر کے ساتھ اس کی وہ خوشی زائل نہیں ہوتی بلکہ محفوظ ہو جاتی سیو کرتے ہیں نا فائل کو آپ مومن کافر کی خوشی بچہ کافر کا یہاں بھی ہوتا ہے مومن کا یہاں بھی ہوتا ہے نوکری کافر کو بھی ملتی ہے مومن کو بھی ملتی ہے دونوں انسان جو احوال ادھر آتے ہیں وہ ادھر بھی آتے ہیں کافر سیو نہیں کرتا اس دنیا میں ہی زائل ہو جاتی ہے مال اور خلاک مومن فورن اس کو سیو کر لیتا شکارا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ سیو ہو جاتی ہے کس طرح اس کا ریزلٹ آ میں اس کو ملے یا ان اساتذہ سے درا کی جمع درا اور اگر اسے کوئی نقصان دے صورتحال پیش آتی ہارمفل سچویشن ہے اس کے لیے سب تو صبر کرتا ہے وہ اس کو بھی سیو کر لیتا ہے بچہ کافر کا بھی مر جاتا ہے بچہ مومن کا بھی مرتا ہے چیز دونوں سے گئی ہے مومن اس سے کما لیتا ہے کافر خالی ہاتھ رہتا ہے سب آ رہا صبر کرتا اس لیے کہ جب کوئی چیز ملتی ہے تو پہلے ذہن میں اس فائل کا آپ کو پتہ جب بھی کوئی چیز آپ نے سیو کرنی ہوتی ہے تو یو ہیو ٹو گیو اے نیم ایکسپلٹر کو بھی نام دے دیں آپ اس فائل کو محفوظ کریں بغیر نام کے کیا آپ فائل کو محفوظ نہیں کر سکتے اس لیے کہ جب بھی ریکال کریں گے تو اس نام سے جو پکاریں گے تو وہ آئے گی مومن اس کو محفوظ کر لیتے کس نام سے انلحا انہ کے ہوں جب بھی اس کے یہاں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے کوئی چیز ملتی ہے تو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ دائمی نہیں ہے جب میں دائمی نہیں ہوں تو میری خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوں میں ٹرانزٹ پہ ہوں تو میری خوشیاں بھی ٹرانزٹ پہ ہیں ٹائپ لائن ایک ایک ادوری دور ہے انٹرم پیریڈ مومن جو چیز بھی لیتا ہے اسے پتہ ہے یہ دائمی نہیں ہے اس لیے کہ یہ میری ایسریز ہیں جب میں دائمی نہیں ہوں تو وہ چیز بھی دائمی نہیں ہے. جب آدمی کے یہاں فون کی لائن کٹ گیا پیچھے سے تو فون اس میں گلے میں لٹکانا ہے ساری سہولتیں جتنی بھی ہیں وہ ہینڈ فری سیٹ ہے اور وہ کارڈ لیس رہتا ہے اور فلاں فلاں یہ ساری لائن کے ساتھ جب لائن کاٹ جانی ہے تو پھر ساری سے اولتے جو اس کی ہیں ساری ختم ہو جاتی خوشیاں اور غام بندے کی اسسریز ہے اصل چیز کیا ہے بندہ ہے تو جب بندے کی کوئی گارنٹی نہیں کل کی کل کی کوئی گارنٹی نہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے جب کوئی چیز لیتا ہے تو آپ جب پانچ بیگم کی گھڑی لیتے ہیں بازار سے تو نہیں ہوتا نہیں یا دو پہر چل گئی پانچ سال کا تو لے کے نہیں رہتا سفر آپ کرتے پہلے پتہ ہے آپ نے اس کو نام یہ دیا ہے کہ یار پانچ دن کی چیز ہے چلو دو دن چل گئی بچے کے پاس بچہ خوش ہو جائے گا پانچ سال کا پیریڈ نہیں رکھتے لہذا جب اس میں پانی پڑ جائے تو آپ بچہ آ کے سیکار کریں گاڑی میں پانی پڑ جائے آپ کو کوئی شاک ہوتا ہے نہیں آپ کو پتا یہ پانی والی گاڑی ہے واٹر اسٹینس پانچ روپئے کی نہیں ملتی پوشاک نہیں ہوتا ہاں راڈو لے کے آئے اور پھر دوسرے دن پانی پڑ جائے تو پھر خفگی لگتی ہے آپ اس لیے کہ اس کو جو فائل نیم آپ نے دیا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ تو بڑی لمبی طویل زندگی ہے اس کی بندہ مومن کے یہاں جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے ضروری اسے پتہ ہے کہ یہ عارضی ہے ضروری نہیں یہ بچہ جوان اور میں سے دیکھو آج جس نے دیا کل وہ واپس بھی لے جا سکتا ہے چیز جو کسی کی ہے میں بھی کسی کی چیز ہوں املا للہ ہے ان لہرا ہم سارے ہی اللہ کے وی بی لان ٹو اللہ عمان اللہ ہے اور ہمیں اس کے پاس جانا ہے تو جب وہ بچہ مرتا ہے یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو مومن کے لیے کوئی شاک نہیں ہوتا اس لیے کہ آرڈی اس نے جو اس کو نام دیا ہوا ہے وہ یہی دیا ہوا ہے کہ یہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے چار دن رہ جائے تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے ان عصابت کو درا اگر اسے نقصان دے سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ جائے فاسہ والا فاطان صبر کرتا ہے تو یہ جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ سیو دیتا ہے اس کا اجر ملے گا اسے اگر صبر نہ کرتا دیواروں کو ٹکرے مارتا کپڑے پھاڑ دیتا ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جو جتنا زیادہ روتا ہے کہتے ہیں اس کو زیادہ مندا ہے اپنے ابو کا ماں باپ کے مرنے پہ کپڑے نہ پارے ٹکرے نہ مارے جنازے کو گھسیٹے نہیں دفن نہ کرنے دے پہ خاص پوائنٹ ہے ہمارے یہاں آدمی مور سے روتا ہوا آتا ہے جس کو زیادہ مندہ ہوتا ہے جس کو تھوڑا کم ہوتا ہے وہ قبرستان ہمارے گاؤں کے باہر وہاں سے روتا ہوا آتا ہے جس کو اسے زیادہ کام ہوتا ہے وہ گھر کی دین کے باہر نعرہ مارتا ہے اور جو ہمارے جیسے یہ سب کچھ نہیں کرتے لوگ یہ سمجھتے کہ انہیں ماں باپ سے وہ والدہ کرے تو کیا کرے گا وہ واپس آ جائے گا سارا کچھ نہیں نقصان جو ہو گیا ہے تو بہتر نہیں کہ اس کو کمالے اس کو قیش کروا لے اس کو سیو کر لے پیدا ہوا تھا فشا کارا اللہ کا شکر ادا کیا تھا فکان خیر اللہ وہ اس کے لیے خیر ہو گیا تھا اور جب گیا فصا سا تو اس نے صبر کیا فقان خیر اللہ صبر کیا تو اس کے لیے وہ بھی خیر ہو اور حدیث کے الفاظ ہیں یہ سوائے مومن کے وئی سا ضالے کل اللہ المن یہ سوائے مومن کے اللہ المن سوائے مومن کے کسی اور کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البن یا ابنو یا ابن صدیل آپ نے قرآن میں پڑھا ابن صدیل <و> <سلام> پڑھ؟ راہ کا بیٹا ابن کا مطلب ضرور نہیں بیٹا ہی ہو یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کی ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں رستے کے ساتھ رستے میں جو چیز سے ملے گی اس سے وہیں پہ آرام کر لے گا وہی پانی پی لے گا وہی کھانا کھا لے گا اس لیے کہ وہ رستے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اس کا تعلق اس رستے کے ساتھ وہ ابن تبھی وہ رستہ جو بھی اسے فیڈ کرے گا وہ کھائے گا ہم رستے میں جا رہے تھے بعض مساجد میں جب حج پہ جاتے ہیں کڑوا پانی ہوتا ہے کڑوے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے بم میٹھا پانی ڈھونڈنے کے لیے شہر کے اندر تو نہیں جا سکتے جیسا بھی الٹا سیدھا کھانا دستیاب ہوتا ہے گاڑی رک گئی ہے جیسا بھی ہے اب ہم نے کھانا ہے اس کی تلاش میں ہم شہر کے اندر تو نہیں بھر دیں دوسرے شہر کو نہیں جا سکتے کچی سڑک آ گئی ہے تو ہمیں کچی سڑک پہ جانا ہے پکی سڑک پر جانے کے لیے اب ہا کی روڈ پہ تو نہیں ہم جا سکتے کوئی ہمیں یہ بتایا گیا دمام جو ہے وہ موٹر وے بنا ہوا ہے تو ہم مکہ مدینے کا روٹ چھوڑ کے دمام چلے جائیں گے چلو پکے تو موٹر وے پہ ڈہریں گے نہیں کچا بھی ہے مگر مدینے پہ جاتا ہے تو وی ہیو ٹو گو تھرو دس وی اس کا نام ہے ابن سبیل ابن مہینے مومن اپنے دن کا بیٹا ہو یعنی اس کا ٹارگیٹ وہ دن ہوتا ہے اچھا ہے یا برا اس کو اس میں سے کمائی کرنی مومن کا ٹارگیٹ صرف ایک دن کا ہوتا ہے اور یہ بات ایک حدیث کلسی میں بھی کہی گئی ہے اے آدم کی اولاد مجھ سے کل کا رزق مت طلب کر جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت طلب نہیں کرتا تیرا میرا کنٹریکٹ ہے آج کی زور پر آج کا رزق مانگ آج کی اثر پر کہا ہے کبھی کل کی بھی پڑھ لو کبھی کہا اگلے سال کے روزے بھی رکھ لو آج کی عبادت ہے آج کا رزق مانگ اگر ہم اپنے آپ کو آج تک محدود کر کریں ساری بیماریاں دور ہو جائیں آئی ٹینشن انٹینسو ہارٹ ڈیزیز اختلاج قلب اسی طریقے سے ہیسٹیریا کیا ہے ہر آدمی اس میں مبتلا ہے یعنی جس طرح پھل پکا ہوا ہوتا ہے نا بس آپ اگلی لکھاتے تو گر جاتا ہے یا پھوڑا جب پکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ذرا سا بس آپ دکھا دے تو پھٹ پڑتا ہے انسانوں کے ذہن پھوڑے کی طرح پکے ہیں بس ذرا سی بات کرنے کی دیر ہے اس طرح پھٹ پڑتے ہیں کہ آدمی تردیب سے دیکھتا ہے کہ یہ تو بچوں کو بھی اس بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے تھا جس پہ بابے کو غصہ آ رہا ہے وجہ کیا بابا صاحب ہو گئے ان کو چالیس سال دوڑتے ہوئے ہو گئے ٹارگٹ کے پیچھے ابھی تک ملا نہیں ہے تو دماغ تو پھوڑا بنے گا نا منو ابنو یونیں مومن ایک دن کا مسافر ہوتا ہے وہ اپنی منزل ایک دن کی مقرر کرتا ہے جیسے نوکریوں سے نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا نا تو جسے بھی پوچھے ہی کیا حالت یہ دیہڑی لگ گئی ہے حمد اللہ جس کا اس دن لسٹ میں نام نہیں آتا تھا وہ کہتا تھا حمد للہ آج بھی دیہڑی مومن یہ کام کرتا ہے رات کو سوتا ہے الحمدللہ للہ آج کا دن گزر گیا ہے یہ یہ نیمتے ہیں شام ہوتی ہے تو ہے، کہتا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ماں ام سا بی ام تن اے اللہ جن جن نعمتوں نے میرے ساتھ شام کی ہے او احد من خلق کا یا تیری مخلوق میں سے جس کے ساتھ بھی نعمتوں نے شام کی ہے فامنگ کا وحدک اے اللہ یہ صرف تیرے اکیلے کی طرف سے لاشری کلک اس میں کوئی سب کنٹریکٹر نہیں ہے فلاک الحمد والا کا شکر تو تعریف بھی تیری ہے اور شکر بھی تیرا صبح اٹھتا سانس چل رہی ہے صحت ٹھیک ہے نوکری لگی ہوئی ہے اللہ نعمت وحدک لاس روک الک فلک الحمد الق شکر اللہ جن نعمتوں نے میرے ساتھ صبح کی ہے. ہو سکتا میری صبح ہو نعمت کی صبح نہ ہو نیا صاحب کی شام تو نعمت کے ساتھ ہوئی ہوگی صبح کہ ہوئی ہوا صاحب سے وہ نعمت کوئی نہیں تھی چھن گئی تھی نا بندے کے ساتھ نیمتیں بھی شام کرتی ہیں اور نیمتیں صبح بھی کرتی ہیں ان میں سے کچھ سن جاتی ہے کچھ رہ جاتی ہیں تو بندہ ایک دن کا ٹارگیٹ مقرر کرتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹارگیٹ جتنا تھوڑا ہوتا ہے آدمی تسلی سے کام کرتا ہے ٹارگیٹ جتنا تھوڑا ہوتا ہے کام تسلی سے کرتا ایک آدمی اپنے ایک ہی خط لکھنا تو بڑا بنا سوار کے لکھے گا ڈریس بڑا خوبصورت لکھے گا بیل بوٹے اور اگر دس لکھنے ہو تو پھر मारे مارے अगर ہمارا اگر مقصد ایک دن ہو تو ہم عبادت بھی ٹیک کے کریں گے پتہ نہیں کل آئے گی یا نہیں آئے گی اور بہت سارے لوگوں کی کل نہیں آتی یا ماتا نفس ماضا تقسیم کسی جان کو کوئی پتہ نہیں کل اس نے کیا کرنا تمہاری جو جتنی بھی پلاننگ ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پانی پہ ڈرائنگ بنا رہے ہو تم منظوری ہو ہوگی تو چل جائے گا نہیں تو پلاننگ سمیت چلے جاؤ گے اس میں عبادت بھی ٹک کے کریں کام بھی ٹک کے کریں تھوڑا ہو تو عبادت کے اندر محنت کے اندر خوشی و خوشی اور کنسنٹریشن ہوتی ہے ہم تو وہ قوم ہیں جو ٹارگٹ لیس وے ہیو نو سینس آف ڈائریکشن جانا ہم نے کس طرف ہے ہمیں لے کے چلنے والے بھی لیڈرس جن کو کہا جاتا ان کا بھی حال یہی ہم وہ جسے میں جس کا سر کوئی نہیں لہذا دوڑ دوڑ کے دوڑ دوڑ کے تھک گئے ہوں کبھی بیٹھے ہوئے ہوں اور چیمٹی کو دیکھے اس نے دانہ اٹھایا ایک میٹر ادھر جاتی پھر وہاں سے واپس آ جاتی پھر ادھر جاتی ہے پھر واپس آ جاتی اب بھی سوچتے اس کا دماغ خراب ہے یہ کیا کرے گی اتنا اس میں بوجھ اٹھایا ہوا ہے یہ تو پہ تھک جائے گی اس کا گھر کہاں ہے لے کے کہاں جائے گی ہمارا حال بھی یہی کوئی ٹھکانا پتہ نہیں کون ہے کہاں جانا ہے رکھنا کہاں ہے سستانا کہاں ہے جب ہم اس ڈائریکشن لیسنیس کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم ڈپریس نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا پھر ایک دوسرے کو ہٹ کے کھائیں گے نہیں تو کیا کریں مومن نماز پڑھ لیتا خوشی سے سینہ پھر جاتا الحمد دولت مل گئی ہے کہاں کی آخرت کی جہاں میں جانا ہے ہماری یہاں جو بھی دہاڑی لگتی ہے خوشی کس چیز کی ہوتی ہے فورن سولہ کے ساتھ گرب دے کے دیکھتے ہیں ہندی والے زیادہ گرب مارتے ہوں گے پاکستان کے کتنے بن گئے پاکستان جاتے ہیں تو کھانا نصیب نہیں ہوتا ریت سن کے بخار چڑھ جاتا ہے یہ چیز وہاں ڈھائی دن میں ملتی تھی یہاں اتنی چلو یو ای میں چل کے کھائیں گے جب یو اے میں آتے ہیں اور پاکستانی روپاؤں کے ساتھ اس گائی کو جب مارتے تو کہتے ہیں نا پاکستان چل کے کھائیں گے ہمارا تو یہ حال ہے یہاں ہوتے ہیں تو پاکستان کی سوچیں پاکستان میں جاتے ہیں تو یہاں کی سوچیں دونوں جگہ ہمیں کھانا نصیب کوئی نہیں ہوتا رگ نجک سورہ النحل میں شار فرماتے ہیں من منحملہ سالحام جو نیک کام کرتا ہے صالح کام کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے بھلے کام کرتا ہے نمجا کرے نہ انسا جو مرد ہو یا عورت میل ہو یا فیمل یا ہوا مؤمن اور ہو ایمان والا پہلی بات یہ کلیکشن ہو اس کے بعد فیڈ کرنا ہے آپ کے پاس کنیکشن ہوگا پھر آپ اپنے کارڈ کے اندر تیس درم فیڈ کر لیں یا سو کر لیں یا دو سو کر لیں لیکن سب سے پہلے کو لیبلائز کرتا ہے اب نمازیں پڑھو اب نوافل پڑھو اب تلاوت کرو اب روزے رکھو اب وہ فیڈ ہو رہے ہیں کوئی قیمت بن رہی ہے اور اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ بے شک کرو جب تمہارا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو جمع کہاں اسے ٹھیک ہے جی مان آنے والا جس نے بھلا کام کیا مین جا کر مرد ہو یا اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اکاؤنٹ ہو اس کا فلاں یوں آیا تم ہم اسے بہترین زندگی بخشیں گے فلاں یوں ہم یقین اس کو زندہ رکھیں گے آیا طیبہ پیے بیسٹ زندگی بہترین زندگی فارمولا دیا کہ نہیں دیا رکھ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں نا پیسہ ہو جائے تو سکون مل جائے گا یہ سارا چکر وہی ہم نے سوچا تھا مکان جب پکے ہو جائیں گے یہ لیپنے کے چکر سے ہوتا سالوں سال सावन سے پہلے یا ساون کے بعد وہ مکانوں کو لیپنا ہوتا ہے پھر وہ گوبر کے لیے آڈر بک کروانا پڑتا تھا جا मासी ماسی گوبر جو ہے وہ تھاپنا نہیں ہے ہمیں دینا ہے اور پھر ماسی سے پورا سال تلقات بھی صحیح رکھنے پڑتے تھے گوبر لینا اس تو وہ گوبر اکٹھا کرنا ہے گدے ودے کی لڈ اکٹھی کرنی ہے پھر جناب وہ مرد کی مردانگی ہوتی تھی کہ وہ کھاڑ مارتا تھا پھر دو چار ماسی خالہ مامی پتیاں کٹھی کر کے پھر وہ لیپتے تھے ہم نے سوچا ذرا یہ بڑا ہی مصیبت ہے پکا مکان ہو جائے گا سیمنٹ ہو جائے گا ٹائلیں لگ جائیں گی تو اس سے جان پھوٹ جائے گی اور ہم فری ہو جائیں گے مکان بن گئے وہ خوشی کوئی نہیں رہی تو خوشی کوئی چار دن ہوتی ہے ختم ہو جاتا پھر وہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہوتا ہے ہم میں سوتا چلو مشین سے اس کو ریپر کے ساتھ کاٹ لیں گے تو ذرا یہ تراسل جانسل نہیں چبھے گی اور تھریشر کے ساتھ گا لیں گے راتوں رات کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی پھر کوئی خوشی کوئی آئی نہیں ہے ہم خود سے علاج تجویز کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اوور دا کاؤنٹر سیل آپ کے پاس نہ جائے عبد الکیر صاحب کے پاس جا کے میری طرح لے آئے اینٹی بایوٹکس کھا کھا کھا کھا پیسے کی بھی تباہی صحت کی بھی تباہی یہ جتنے بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں نا خوشیوں کے لیے جو فارمولہ ہم کھاتے ہیں یہ سارے ادھر دا کاؤنٹر سے لیں اور اللہ رسول سے پوچھو وہ کیا سجیسٹ کرتے اس خوشی کی زندگی کے لیے تیری اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی ہی تو قرآن کا موضوع ہے نبی کو اللہ نے بھیجا کیوں تھا اس لیے کہ تیری یہ دنیا کی زندگی بھی جنت بن بند ہے. اور وہاں وہ جا بڑی ہو جائے قرآن آیا کس لیے ہے اس لیے لمن کان حی جو زندہ ہے ہم نے اس کو بنا کس کے لیے دیا ہے جو مردے آیا کن کے لیے تھا منکانا ہے جو زندہ شفا نماز سے دور مرے ہوئے کو بھی کوئی گولی دیتا ہے انجیکشن دیتا ہے ڈاکٹر لوگ کرتے جب اونی فیملی میں آدمی ایڈمٹ دے ڈاکٹر سویا ہوا بندہ مر جاتا ہے تو پھر جا کے بتاتے نا ڈیوٹی پہ جو نرس ہوتی ہے میل نرس یا فیمل نرس کی جی بندہ مر گئے پھر وہ آ کے مرے ہوئے تو پانچ سات انجیکشن دیتا ہے کیونکہ اس نے بک میں لکھنا میں نے اس کو یہ ٹریٹمنٹ دی تھی مرنے سے پہلے تو وہ کاغذوں کا پیٹ بھر دیتا ہے شفا ان صدور ماتور جب تک تم زندہ تیرے سینے کی شفا ہے نا سینے کے وصلے سے زندے بندے کو آتے ہیں یا مردے کو آتے ہیں اشکالات زندے کو پیش آتے ہیں یا مردے کو پیش آتے ہیں سینوں میں راز کس کے ہیں سینوں میں کپٹ کینا مردوں کے ہوتا ہے یا زندوں کے ہوتا ہے تو یہ دوا تو آئی تھی زندوں کے لیے تاکہ ان بیماریوں سے اس کو نجات مل جائے ان بیماریوں سمیت مرا تو قیامت کے دن ان بیماریوں سمیت ری انسٹیٹ ہوگا گلا سڑا ٹماٹر اگر آپ فریز بھی کر دیں ڈیپ فریزر کے اندر تو جب آپ اسے باہر نکال کے تو گلائیں گے تو وہ ٹھیک ہوا ہوگا یا پہلے سے بھی زیادہ گلا سڑا ہوا ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم چور بدماش مر جائیں گے قیامت کے دن اتیں گے تو بڑے لیک ہوں ایمان پکا کر لیں گے اللہ کو بھی دیکھ لیں گے رسول کو بھی دیکھ لیں گے فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے ایمان پکا کر لیں گے یہاں کے یقین حاصل ہو جائے گا یہ مرنے سے پہلے حاصل ہونا ضروری ہے اگر احوال آخرت کے نظر آنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد یہ سلسلہ بند تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود علاج تجویز کر رہے ہیں اپنی خوشیوں کا اللہ رسول سے پوچھے وہ کیا کہتے ہیں خوشی کس طرح ملتی یورپ والے مکان ان کو بھی ملے ہوئے ہیں علاج ان کا بھی فری ہے اولاد کا فیوچر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہم کیا ہم یہاں سے کیوں دوڑتے ہیں بچوں کا کوئی مستقبل بننے کے پاسپورٹ وہاں کا مل جائے گا نیشنلٹی مل جائے گی اس کے بعد کیا ہے سلسلہ ختم ہو گیا ایک ہاد ہوتی ہے خوشی کی بھی ایک ہاد ہوتی ہے جب وہ مل جاتی ہے یہ ایک نشہ ہوتا ہے نا یہ شہری آدمی تھوڑا چوڑا شروع کرتا ہے بعد میں اسے انجیکشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک سے دو ہو جاتے ہیں دو سے تین ہو جاتے ہیں پھر وہ زخم کر کے سر میں سر میں پھر پاؤڈر بھرتا ہے یہی حال خوشی کا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں آدمی لے کر رہے نا لو پٹنسی کی تو بندہ چلتا رہتا ہے جب وہ بڑی بڑی لے لیتا تو کوئی خوشی سے خوشی کوئی نہیں ہوتی ریزسٹینس فارم جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے بندے کے اندر پھر وہ اب کیا کرتے ہیں اب انہوں نے یہ کیا کہ زبان کو سٹچ کیا ہو زبان کے اندر کیڑے دسائی ہوئی ہیں کان چھیدے ہوئے ناک چھی ہوئی ہے گار میں میخ دسائی ہوئی ہے یہ کیا ہے تاکہ تھوڑی سی تکلیف ہو اور تکلیف کے بعد پھر سکون ہو اللہ نے کیا فرمایا فن الس ریوسل دیکھو تنگی ہوگی تو آسانی کو تم فیل کرو جب آدمی ڈیوٹی پہ جاتا ہے پینٹ شرٹ پہن کے واپس آ کے جب اتارتا ہے تو کتنا ریلیکس ہوتا ہے دوتی باندھ ایک صاحب کہتے ہیں میں ٹائپ باندھتا اس لیے کہ جب میں اتارتا ہوں تو بڑا ریلیکس ہوتا ہوں میں میرا آدھا گھنٹہ گھنٹہ سے گزرتا نا میں اس میں میں دنیا پہ آ گیا پلے سے جان چھوٹ گئی تو پہلے تنگی ہوتی ہے اِن محال اس ریوسر اِن محال اس ریسرا دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کیا دیکھو ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو جب کھلنے کا ٹائم آتا ہے افطاری کا وقت آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اثر کے بعد لگ پڑتے ہیں نا ہم بس میں یہ چاٹ بنانی ہے یہ پکوڑے یہ سموسے کبھی ایک پلیٹ سامنے کر کے دیکھتے ہیں کبھی دوسری سامنے کر کے دیکھتے ہیں کبھی چاٹ کے اندر گنتے ہیں کیا کیا فروٹ پڑے ہوئے ٹائم گزر جائے افطاری کا ٹائم قریب آ جائے پھر وہ جب پانی پیتا ہے آدمی گرمیوں کے روزوں سردیوں میں جو چائے پیتا ہے تو اس پانی میں کتنا مزہ آتا ہے کیوں دل کی پیاس لگی ہوئی ہے آدمی کا ایک وقت ناغا ہو جائے دال بھی ملے تو بڑی مزے دال ہے کہتا بڑی مزے دار دال سی میں دال میں مزہ نہیں تھا تیرے تیر مکے میں نظر بھوک لگی ہوئی تھی تمہیں بھوک لگی ہو تو پیاس بھی مزہ دیتا ہے بھوک نہ ہو تو کچھ بھی کھاؤ مزہ نہیں دیتا اب انہوں نے دکھ کے ذرائع تو سارے کر دیے بند ماں باپ مرنے سے انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا فون کر دیتے ٹھیک ہے اب میں چارجز پہ کر دوں گا ان کو دفنا آؤ تم بیمار ہو جاتے ہیں آلڈ ہاؤس میں ان کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کبھی کرسمس پہ کارڈ بھیج دیا کبھی عید پہ کارڈ بھیج دیا ڈیٹ سال سامنے ہوں ان کو تکلیف میں دیکھے آدمی تکلیف ہوتی ہے جس طرح اولاد کو تکلیف میں دیکھ کے ماں باپ تکلیف محسوس کرتے اب بچے انہوں نے حوالے کر دیے آیاؤں کے تکلیف ہوگی تو آیا تو ہوگی اماں تو سوئی ہوئی ہے نا آرام سے بچہ جاگتا تو جاگتا رہے ساری رات ماں جب ماں فیل نہیں کرتی بچے کی تکلیف کو اس نے آیا کے سپرد کیا تو بڑا بچہ جب بڑا ہو جاتا تو پھر وہ اماں کو بھی آیا کے حوالے کر دیتے جب تم نے اس کو اپنی محبت کا مزہ چکھایا ہی نہیں وہ فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں رکھی تم نے وہ لنٹر ہی نہیں ڈالا جس کے نیچے سے محبت کا دروازہ کھل سکتا ہے تو تم نے اس کو آیا کے کی حوالے کیا تو اس نے نے آیا کے حوالے کر دیے تم بسری بس لکھ لا لک کے حوالے کر دیتے تو کھلا دو تو وہ بھی پیسے پے تی کر دیتا وہاں پہ ابا جی کو کھلا دو دفنا دو اب انہوں نے غموں کے دروازے سارے بند کر دیے اور خوشی آتی ہے غم کے ساتھ ساتھ فائن معلوم رہی اسرا جب آپ نے رام کا دروازہ بند کر دیا تو خوشی تو آٹومیٹک آپ نے روک کہاں سے آئے تھے یہ غربت بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ کہیں تو میں اور سونے کا بنا دوں اور آپ اس میں سے خرچ کریں اور یہ کام بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت ملے اور میں تیرا شکر ادا کروں اور دوسرے وقت مجھے نہ ملے اور میں تجھ سے مانگوں میں تجھ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں ایک بہانا رکھنا چاہتا ہوں جب بندہ غنی ہو جائے نا وہ کسی شاعر کا شیر ہے پہلے بھی میں کوٹ کر چکا ہوں کہ بندہ بنا دیا ہے مجھ کو احتیاج میں ہو جاؤں بے نیاز تو اب بھی خداؤں میں میرے اندر سے وہ وائرس مارا کوئی نہیں ہے فراؤن والا یہ تو مجبوری ہے مجبوری کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں بندہ بنا یا ہے مجھ کو احتیاج نے میری ضرورتوں نے مجھ کو بندہ بنایا ہوا کسی کے جا کے دروازہ بجانا پڑتا ہے ہو جاؤں بے نیاز تو اب بھی خداؤں میں کوئی کام نہیں ہو بے نیازی بندے کو خدا بنا دیتی وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری دسترس جیسے میں چاہتا سات ایسے ہو جاتا ہوں. اسی طرح ایک سے کچھ میں آتا ہے کہ جب بندہ سوار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بات سننا چاہتا ہے اس کی مناجات سننا چاہتا ہے اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو کہتا ہے محلن صبر کرو ابھی ابھی صبر کرو مانگنے جو سے میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں آ رہا ہے باغ بچے وہ ہوتے ہیں جن کا رونا بھی بڑا پیارا ہوتا ہے ماں تھوڑی دیر رلا کے انجوائے کرتی باغ بچے وہ ہوتے نا کون پاڑنے والے باغ بچے وہ اس طریقے سے روتے ہیں کہ مزہ آتا اور پھر ماں کہتی تھوڑی دیر رو لیں اور جس کی آواز اللہ تعالی نہیں سننا چاہتا بس وہ مانگتا اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہو یہ دو سب بند کرو اس کی آواز نہ شروع تم اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو دن مانگے دو اس آئندہ میرے دروازے پہ یہ بندہ نہیں آنا چاہیے بندے پہ ہو برسنا شروع کرتا وہ پتھر اللہ پتر بیٹی بیٹی دے دیتے فلاں نوکری فلاں نوکری یہ سانس چھ قسم کا چھ قسم کا دے جو مانگتا ہے دے دو میرا کنڈا نہ ہو جایا اندار. میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا چاہدہ دو چار دن کوئی مصیبت نہ ہے. پریشان ہو جاتے تھے گل کیا ہے. اللہ نے کیوں نے بلا دیا مصیبت آتی تھی خوش ہوتے تھے نہیں اس کا مطلب ہے کاغذوں میں ہے مصیبت ان کے لیے رب کے در پہ بلانے کا انویٹیشن کارڈ ہوتا تھا سدا ہوتا تھا تیز ہوا چلتی ہے محمد دوڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف اللہ عما الکا ما خیرہ ما خیرہ فی و ما ماں خیرآباد اے اللہ میں اس ہوا کی اس تیز چلنے والی ہوا کی خیر مانگتا ہوں تجھ اور اس کے بعد بھی خیر مانگتا ہوں تسا. بادل چرتے اور دوڑتے مسجد کی طرف ہے اللہ یہ قوم آگ کا بادل نہ ہو اللہ اس میں بارش ہو آگ نہ ہو کیا بات ہے تو جو بندہ مومن ہوتا ہے اور مومن تبھی ہوتا ہے جب اس کے اندر امن آتا ہے اگر اندر امن نہیں ہے تب تک وہ مومن نہیں ہے مومن کا مادہ ہے امن اندر جب اتنی سکون شانتی چین آ جاتا ہے بندہ مومن ہو جاتا ہے جو اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے امن لے کے جاتا ہے مصیبت لے کے آتا ہے پریشان فرسٹریٹڈ یہ ہوگا میرے ساتھ جی, یہ ہوگا میرے ساتھ یہ جی. اٹھ کے جاتا ہے کہتا مصیبت ہی کوئی نہیں ہم جی. ہم سے بڑی بڑی لوگوں پہ مصیبتیں آئی ہیں تو پارک دنیا کا سکھ بھی فانی ہے اور یہاں کا دکھ بھی سانی ہے آخرت کا سکھ بھی دائمی ہے اور آخرت کا دکھ بھی دینی ہے تو منٹ امن میں ہوتا ہے کوئی بھی حالت ہو مصیبت آئی ہے فصا بارہ میرے رب میں بھیجیے ما شاء اللہ کان جو اللہ نے چاہا ہو گیا قدر اللہ یہ اللہ نے طے کیا تو ہو گیا ما شاء اللہ فعال اور جو میرے رب نے چاہا وہ اس نے کر دیا میں کون ہوتا ہوں اس پہ اعتراض کرنے والا آپ اگر کہیں ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں اور آپ اپنے جو آپ کے اختیارات ہیں ان کے اندر آپ ایکٹ کرتے ہوئے کسی کے ٹرمنیٹ کر دیں یا کسی کے دو چار دن کاٹ لیں یا کسی کو, کو کوئی اور پنشمنٹ دے دیں اور اس میں وہ پورے کانسٹیپریسی اور ادھر بھی سرگوشیوں اور ادھر بھی سرگوشیوں اور ادھر بھی, بھی پوری یونین بنا لے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں ہے یہ چیلنج کر رہا ہے میرے اختیارات کو من کبھی بھی رب کے اختیارات کو چیلنج نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز چنو اور پھر اس کے لیے محنت کرو اپنی صحیح کر لو اپنی عقل دوڑا لو اور جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اطمینان رکھو کہ تم کچھ بھی کر لیتے تو فیصلہ یہی ہونا تھا تیرے رب نے یہ طے کیا تھا یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا موت وقت پہ آتی ہے کبھی بھی نا وقت اور بے وقت کی موت نہیں آتی جب بندہ جوانی میں مر جائے تو لوگ کہتے ہیں بے وقت کی موت نا وقت کی موت یہ کفریا کلمات ہے درخت کا پتہ بھی وقت کے بغیر نہیں گرتا دما تس کو تو منہ ورک اللہ درخت کا پتہ بھی اس کے علم کے ساتھ اور اس کی اجازت کے ساتھ گرتا ہے بندہ کیسے نا وقت مر جاتا ہے ہر چیز کا وقت معین ہے اللہ نے اس کا ایک وقت رکھا اپنے وقت تو وہ ہو گئی تو جب دنگے کو پتا ہے کہ میرا کڑنا سوائے اپنی صحت خراب کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے فیصلہ میرے رب کا ہے اور میں بھی رب کا وہ میری زندگی کے تمام معاملات میرے رب کے اسے حق حاصل ہے وہ کیا طے کرتا ہے ٹھیک ہے تو اندر شانتی شانتی ہوتی سکون ہی سکون ہوتا ہے لوگ آت ن تسلی دینے کے لیے تازگیت کرنے آتے ہیں تو الٹا بیٹری چارج کروا کے واپس جاتے ہو. یہاں تو اطمینان اطمینان ہے سکون ہی سکون وہ کسی شہر نے کہا تھا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت سمندر کتنا خاموش ہے دریا شان شاہ کرتا ہے دونوں کا کلام ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے تو مومن سمندر کی طرح اندر سکو جو بھی مصیبت آتی ہے گونگڑپ سکون املہ للہج میں با ختم ہو فرمایا فرمایا کو لنا الا ماں کا تلا ہو کہو ہمیں کچھ بھی پیش نہیں آتا سوائے اس کے جو ہمارے رب نے لکھ دیا ہے تو پھر ووالہ کرنے کا کیا مطلب ہے جب ستر صحابہ شہید ہوئے اور کفار نے تانے دینے شروع کیے ان بتا دو یہ ہمارے رب کا فیصلہ تھا کل حل کرب بس نہ بنا اللہ احدل خوش نہ یم خوش تم منافقین سے کہو تم ہمارے بارے میں دو میں سے کسی ایک اچھائی کا انتظار کر رہے ہو حل طرف بس بنا کیا تم انتظار کر رہے ہو بنا ہمارے بارے میں انا مگر احدام ایک الفسم دو نیکیوں میں سے دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کا وہ کیا ہے دومایا ہم فاتے ہوں گے غالب آ جائیں گے کافروں کو مار دیں گے یا کافر ہمیں مار دیں گے تو یہ کیا ہے اس میں یون تم غازی ہو تو بھی یہ ہسنا ہے شہید ہو گئے تو بھی ہسنا ہے مومن کے لیے کوئی چیز بھی بری نہیں ہے مومن کے لیے یوکا فی سبیل اللہ فخ و یقتلون قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی ان کے لئے دونوں خیر ہیں قل ہر طرف بنا تو انتظار کس چیز کا کر رہے ہو آنکھیں آ, کے. کہ ہم نکلے گے غزبہ تبوک میں یہ سورت توبہ کی آیات ہیں غزبہ تبوک میں جب مومن نکلے تو یہ کہہ رہے تھے جب وہ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو, تو کہتے یار اچھی طرح شکل دیکھ لو اب باقی اس میں مڑ کے کوئی نہیں آنا پھر کیسر سے ٹکر لینے جا رہے ہیں جب ہم نے رشیا سے ٹکر لی تھی پاکستان میں تو دنیا یہی کہتی تھی کہ اب یہ ملک نقشے پہ نہیں رہے گا وہ بھی نہیں کہہ رہا تھے کہ نہ رسول واپس آئیں گے نہ مومن واپس آئیں گے اللہ الى وزی یہ بات تمہارے دلوں میں ہنڈریڈ پرسینٹ ٹھک چکی تھی کہ نہ رسول واپس آئے گا نہ یہ مومن واپس آئیں گے یہ دس ہزار بندہ بیس ہزار آدمی ایک آدمی کے پاس دس آدمی کے پاس ایک اونٹ ہے گرمی کا مہینہ اتنا لمبا سفر ہے یہ تو وہاں پہنچتے پہنچتے آدھے تو رستے نہیں مار جائیں گے دھوپ پیاس سے اور باقی جو وہاں پہنچیں گے تو کیسر دیکھ لے گا ہم کو دو لاکھ کا لشکر اس نے اکٹھا کیا ہو سپر پاور تھے اس زمانے اور میں ایسا ٹھیک دونوں دو میں سے کوئی ایک ہو جائے یا کیسر پر ہم غلبہ حاصل کر یا کیسر ہمیں شہید کر دے یہ حسن یون ہے کلہل کربا سور بینا اللہ احد الحسن نہ لو نہ کرو ابا سے دیکھو این وہ سی بلا ہو گیا آزاد بھی اور ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں کا سوچ رہے ہیں دو برائیوں کے انتظار میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے یہاں سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے او بھیج دینا یا ہمیں عادت دے اور ہم تمہاری گرد اڑائیں تمہارے بارے میں یہ دونوں بری چیزیں براہ راست کو عذاب آ جائے یا اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں عذاب دے تمہارے لیے دونوں بری ہمارے لیے دونوں اچھی ہے تو مومن کے لیے تو مصیبت جو بھی ہے کتنی بڑی مصیبت ہو کتنی بڑی مصیبت ہو اس کے ایمان کے سمندر کے اندر تلاتم نہیں آنے دیتے جب پہلے ذہن میں یہ رکھا یہ ہے کہ اللہ کا ہے کہاں تکلیف ہوتی ہے جب آدمی کہتا ہے میرا ہے جب آدمی یہ ذہن میں رکھتا ہے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا چھل جاتا ہے تو پھر تو بچہ بھی رگڑتا ہے نا کہتا ہے میری اور جب بچے کو پتا ہو جب کسی کے یہاں جاتا ہے اور اسے پتا ہو کہ یہ انکل کے بچوں کا کھلونا ہے اور میں جتنی دیر یہاں پہ ہوں بس اتنی دیر میں کھیلنا ہے تو اس کے بعد میں ان کے حوالے کر کے پھر سلام کر کے چل پڑتا ہے لیکن جب اس کا ہو, اب یہ اگر سے چھینے گا انکل کے بچوں سے تو انکل کے بچے تو رگڑے گا نا اس لیے کہ ان کے ذہن میں تو یہ ہمارا ہے. مان میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہر چیز اللہ کی آنکھیں اللہ کی سماج اللہ کی نطخ اللہ بدن میں جو طاقت دی ہے اللہ نے دی ہے لا علم لا مولانا اللہ مالم کا نا اللہ کا ہے اولاد اللہ نے دی ہے مال اللہ نے ہے جاب اللہ نے ہے فلاں چیز اللہ نے دی ہے اچھا جی اللہ نے تو لی کس نے اللہ نے لی ہے تو, تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہے جیسے کسی اور میں ہو لینے کوئی اور آ جائے پھر تو بندہ کہتا ہے تم مامے لگ جس نے دیا اس کو بھیجو مومن کو پتا ہے دیتا بھی اللہ لیتا بھی اللہ کو جھگڑے والی بات اس میں ہے کیوں جھگڑا کرتے جب تک ریزسٹنس ہے اللہ کے ارادے کے خلاف امن نہیں ہو سکتا ذرا ذرا سی باتوں پہ کوڑنا ذرا ذرا سی باتوں پہ کوڑنا ذرا ذرا سی باتوں پہ کوڑنا اور جب رزینس ختم ہو جاتی ہے تو بندہ عبد بن جاتا ہے عبد کس کو کہتے ہیں جس رستے پہ چل چل کے جس رستے پہ چل چل کے, چل چل کے نشان پر جائے داس وہاں سے گس جائے یہ دیکھنا رستہ جو عام طور پہ بس اسٹاپ کے سامنے جو رستہ ہوتا ہے لوگ آتے جاتے ہیں درمیان میں سے دونوں سڑکوں گے تو وہاں داس ختم ہو جاتی ہے چٹا سفید رستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کے چلنے سے کڈڑے بھی کوئی نہیں رہتے بڑھتے رہتے, رہتے, رہتے رستہ جب ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کو پندرہ ہو جائے بالکل برابر ہو جائے اس میں داس بھی کوئی نہ رہے دور سے تمہیں بلائے اس کی سفیدی کہ یہ ہے رستہ اب میرے اوپر سے گزرو اس کو کہتے اتریکبد یہ رستہ اس طرح ہے جس طرح دندا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو ہائیسٹ ٹیسٹی مونیل دیا جو نماز میں بھی ہم دہراتے ہیں اب دو پہلے یا رسولوں بعد سبحان سوبان اللہ جی یا سراب اللہ کا عبد اقبال کہتا ہے آبد دیگر آبد ہوں چیزیں دیگر آبد اور چیزیں تیار اس کا آبد کو بندہ جب آبد بن جائے اور طریق المحبت یہ طریق اس طرح ہے جس طرح آبد ہوتا ہے دور سے بلاتی ہے یہ دیکھو یہ ہے رستا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے میری زندگی کے مالک مجھے چین آ چلا ہے کوئی اور زخم تازہ کوئی اور ضربے کار یا ایک وہ کہا عشق کے مراحل میں یہ بھی علامہ عامر عثمانی پوری ایک غزل یہ شبیر امیر عثمانی کے بتیجے فارغ دو فرماتے ہیں عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے آفتے برستی ہے دل سکون پاتا ہے کسی کی یاد میں ہو وہ کہتے ہیں نصیب کے بے شک کتن ہیں لیکن اے دل یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا مصیبت کو چھوڑو دیکھو ڈالی کس نے ہے بچہ بھی جب آپ بچے کو پیچھے سے چٹکی بھرے یا چونڈی وڈے تو پلٹ کے گسے سے دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے ابو نے وڈی ہے تو لپٹ جاتا ہے کم لگی کہ کو نہیں لگی دیکھتا ہے گسے سے پلٹ کے کوئی اور ہے تو سنا بھی دے گا دیکھتا ہے چونڈی بڑھنے والا کون ہے ابا ہے یا امی ہے تو پلٹ کے لپٹ جاتا ہے کیوں یہ لازمن انہوں نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے بندے پر جب مصیبت آتی ہے رب چونڈی وڑتا ہے تو بندہ لپٹ جاتا ہے رب سے وہ کہتا ہے بندہ کسی بندے کو کیا دیتا ہے انسان تو بہانہ ہے خدا دیتا ہے اور وہ تو مشکل میں بھی ڈالے تو کروں شکر ادا کوئی اپنا سمجھ کر ہی سزا دیتا ہے یہ مصیبت کسی تعلق کی طرف اشارہ کرتی ہے میں مثال دیا کرتا ہوں آپ آ رہے ہیں آپ نے دیکھا بچے کیچڑ میں یا دھول میں یا گندے پانی میں باہر کھیل رہے ہیں تو آپ کس کا کان پکڑتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے اپنے بچے کا کان پکڑیں گے یہ کیا کر رہے ہو یہ بھر چلو سمجھ لگی کہ نہیں لگی آپ کے بھائی کا بیٹا ہوگا بہن کا بیٹا ہوگا اس کو پکڑیں گے آپ کسی نہ کسی تعلق سے لیکن سب سے تعلق اس کے پکڑیں گے جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں انیا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی جو ہیٹ تھی وہ دور سے محسوس ہوتی تھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی رشتے دار خاتون تھی ان کا اللہ کے رسول یہ بخار آپ نے فرمایا ہم جو نبی ہے ہم نبیوں کا جو گرہ ہے اس کے ساتھ کسی طرح ہوتا ہمارا بخار بھی اسی گریڈ کا ہوتا ہے جس گریڈ کا ہمارا رب کے یا مقام ہے جو بھی مصیبت آتی ہے وہ نبی کے رینک کے مطابق آتی ہے تو جتنا اگ ارد کو غیر ہے آپ کا دشمن ہے تو آپ تو کوشش کریں گے اگر اس کا بچہ کھڑا ہے کیچڑ میں تو بیٹھ جائے ہمیں لگی کہ نہیں لگی ایشا علیہ اسلام فرماتے جب تک تم رب کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو اپنے ہزارین کے کہتے ہیں کہ جب تک تم رب کے سامنے بچے نہ بن جاؤ تم جنت میں نہیں جا سکتے حضرت سیدھی بات کریں آپ تمصیلات میں گفتگو کرتے اس کا کیا مقصد ہے رب کے سامنے بچہ بننا آپ نے فرمایا دیکھو بچے سے تم پوچھو بیٹا یہ کپڑے کس نے تمہیں دیے تو کہتا ہے اب نے جوتے کس نے لے کے دیے کہتا ہے ابو نے کھانا کون دیتا ہے ابو نے اور بیٹا یہ سر پر زخم کیسے لگا کہتا ہے میں گر گیا تھا میں گر گیا تھا تکلیف کو باپ کی طرح برابر نہیں کرتا ابو نے گرا دیا کیسے گرے کہتا ہے میں نے ابو کا ہاتھ چھوڑ دیا یعنی کہتا ہے کہتا ابو نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. اللہ کی قسم ہم رب کا ہاتھ چھوڑتے رب ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتے جب بھی چھوڑتے ہم چھوڑتے ہیں منا وا سو ندانی ہماری ہوتی ہے ماں ید ال کا ولا ایم ہمارا رب نہ بھولتا ہے نہ بٹکتا بھول ہم سے ہوتی ہے ہاتھ ہم سے چھوٹتا ہے اس سے نہیں چھوٹتا ہے بچے کو بازار میں جا رہے تھے انگلی پکڑائی تھی اس نے انگلی چھوڑ دی چلے لگا آپ میرا ہاتھ پکڑے گا میں تو کمزور ہوں رس میں پھنسوں گا تو آپ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا آپ ذرا طاقتور ہیں آپ پکڑیں گے میرا ہاتھ تو چھوٹے گا نہیں رب نے کیا کہا ہے رب نے کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے آئے